السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ محمد اللہ صاحب و بعد نے اخلاق اور ہماری گفتگو چل رہی ہے عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق جو سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ امام ابن باز رحمتہ اللہ علیہ کی مختصر تصنیف ہے مختصر تصنیف ہے اسی کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے اس مسجد میں کی جاتی ہے اور ہماری گفتگو حسن اخلاق تک پہنچی ہے حسن اخلاق ایک انسان کا زیور ہوتا ہے اور حسن اخلاق قیامت کے دن ترازو میں جو اتنی چیزیں ہوں گی انہیں میں سے حسن اخلاق بھی ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا ہماربی صلی اللّہ علیہ و کی بیشت جہاں توحید کے لیے ہوئی تھی اور شرک سے منع کرنے کے لیے وہیں آپ کی بحثت کا ایک عظیم مقصد حسن اخلاق کی تکمیل بھی تھا آج کے اس دور میں ہم مسلمانوں کو جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انہیں میں سے ایک حسن اخلاق بھی ہے آج ہم سب کے اخلاق بگڑ چکے ہیں برائیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں اور جو ہمارا ایک قیمتی ہتھیار تھا جس کے ذریعے سے ہم نے ملکوں کو فتح کیا وہ قیمتی ہتھیار آج ہم لوگوں سے تقریباً ختم ہو چکا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اخلاق سے اپنا آپ کو مزین کریں اور اس اخلاق اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ یہ بہت عظیم خصلت ہے حسن اخلاق کچھ حسن اخلاق کا کا سامنے تذکرہ ہوا تھا آج جس کے تعلق سے ہماری مختصر گفتگو ہوگی وہ ہے عفت اور پاک دامنی یہ بھی حسن اخلاق کا بہت اہم پہلو ہے کہ انسان عفت اور پاک دمنی والی زندگی گزارے عفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچے حرام چیزوں سے بچے یہ عفت کا معنی اور مفہوم ہے انسان پہ نفس کی حفاظت کرے اپنی زبان کی حفاظت کرے انسان اس طریقے سے اپنی پوری زندگی کی حفاظت کرے حرام چیزوں سے عفت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جنا کاری سے بچ گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس نے بہت بڑی چیز کر لی ایسا نہیں ہے یہ بھی عفت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ ابلامین قیامت کے دن یا میدان محشر میں جن لوگوں کو اپنے عرض کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے وہ آدمی بھی ہوگا جسے کوئی حسن،, حسن و جمال اور منصب والی عورت گناہ کی دعوت دے گناہ کے لئے بلائے اور وہ کہے کہ انی خاف اللہ مجھے اللہ تعالی کا خوف ہے یعنی پاک دامنی اور عفت کا مظاہرہ کرے اور اس کے ساتھ غلط کام نہ کرے تو یہ قیامت کے دن یا میدان میشر میں اللہ رب العلامین کے عرش کا سایہ حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہے یہ بھی عفت ہے لیکن عفت صرف اسی میں محصور نہیں ہے کہ میں سمجھے کہ یہی خالی عفت ہے حرام چیزوں سے بچنا جو بھی چیزیں اللہ رب الامین نے ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا یہ سب کے سب عفت کے اندر آتا ہے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے زبان سے حرام چیزیں نہ بولے حرام چیز کی دعوت نہ دے منکر کی طرف لوگوں کو نہ بلائے زبان سے گالی نہ دے زبان سے فوج باتیں نہ کرے یہ تمام چیزیں زبان کی عفت میں داخل ہے ایسے مال کی عفت ہے کہ انسان حرام مال سے بچے حرام خوری سے بچے حرام کمائی سے بچے حرام نہ کمائے نہ خود کھائے حرام نہ اپنے بال بچوں کو حرام کھلائے بلکہ حرام چیزوں کا اہتمام کرے کیونکہ انسان کی پرورش اگر حرام مال سے ہوتی ہے تو اللہ اور کی دعا وغیرہ نہیں قبول کرتا جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ رسول ہے کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے اور سفر میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا رب یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے کیونکہ حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام تو اللہ ابام اس کی دعا کیسے قبول کرے تو حرام خوری یا حرام کمانا حرام کھانا یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں قبول کرتا ہے جو آدمی حرام خوری کرتا ہے آج دیکھیے مسلمانوں کے اندر حرام خوری بہت عام ہے سود انسان کھاتا ہے رشوت انسان کھاتا ہے انسان ڈکیتی کرتا چوری کرتا خیالت کرتا مال غبن کر جاتا ہے تو انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مل کر کے کتنی دعائیں کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں دعائیں ہوتی ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا نہیں قبول ہوتی کیونکہ اس کی بہت بڑی رکاوٹ ہے بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ انسان حرام خوری کرتا ہے حرام کماتا ہے اسی اللہ ابراہم اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا تو دعا کی قبولیت کی رکاوٹوں میں بڑی رکاوٹ ہے انسان کا حرام کھانا تو انسان جب تک اپنے آپ کو حرام خوری سے نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں قبول کرے گا تو یہ حرام مال سے بچنا حرام خوری سے بچنا یہ بھی عفت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے ایسا نہیں کہ صرف عفت ایک چیز کے اندر محسور ہے نہیں عفت کا دام جو پہلو ہے بہت وسیع ہے بہت کشادہ ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچے انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے نہ مانگے یہ بھی عفت کا ایک پہلو ہے آپ نے دیکھا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے لیکن پھر بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے جھوٹ بولتے ہیں بہانا کرتے ہیں میں عمرہ کرنے کے لئے آیا میرا پاسپورٹ گم ہو گیا یہ چیز گم ہو گئی یا اس طریقے سے اور بہانہ انسان بناتا ہے اور اس لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یہ حرام ایسا کرنا انسان بغیر ضرورت کے اگر مانگتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے میں گوشت نہیں رہے گا تو لوگوں کے سامنے بلا وجہ بلا ضرورت کے ہاتھ پھیلانا یہ حرام ہے شریعت کے اندر اس سے بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے آج مسلمانوں کی پہچان ہی بن گئی ہے بھیک مانگنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایک بڑی پہچان بن گئی تو میرے بھائی عفت کا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے لوگوں سے انسان نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے علیحد العلی خیر الم علی الصف جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے مانگنے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے آپ دیکھیں، آپ کسی چیز آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اوپر سے پکڑاتے ہیں لینے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہتا ہے تو مانوی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے وہ اپدا اور جو تمہارے اہل و عیال ہیں جن کا نا نفقہ تمہارے ذمے ہے پہلے ان سے شروع کرو پہلے ان کو دو ہم میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالی مال دیتا ہے تو اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتا ہے وہ دیگر لوگوں کا دور کے لوگوں کا خیال رکھتا ہے ان کو دے گا وہ ان پر صدقات و خیرات کرے گا ان کو زکات دے گا حالانکہ خود اس کے اپنے خاندان میں غریب لوگ موجود ہیں فقیر لوگ موجود ہیں زکاط کے مستحق لوگ موجود ہیں لیکن ان کا نہ خیال رکھتے ہوئے دوسروں کو دیتا ہو یہ میرے بھائی یہ کرنا بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتے دار ہیں ان سے آپ شروعات کیجیے ان کا زیادہ حق ہے ان پر خرچ کرنے سے آپ کو دوہرا عزر ملتا ہے ایک سلا رحمی کا اور دوسرے صدقات و خیرات کرنے کا زکاط دینے کا دور کے لوگوں کو دینے سے آپ کو صرف زکوٰۃ یا صدکات و خیرات کا عزر ملتا سلا رحمی کا عذر نہیں ملتا وہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے رشتے دار ہیں آپ کا پہلے حق ہے آپ پر ان کا پہلے حق ہے کہ آپ ان کو دیں اپنے رشتے داروں کا تو اللہ کے سرمات ہے وہ ابدا بنتاول جن کا نا یا اس طریقے سے تمہارے جو رشتے دار لوگ ہیں وہاں سے شروع کرو وہ خیر ال صدقہ منقانہ انضر گنا اور سب سے بہتر صدقہ کون سا ہوتا ہے جو انسان بنیازی میں دیتا ہے بنیازی میں انسان دیتا ہے وہ صدقہ اللہ حربان کو زیادہ قبول ہوتا ہے بے نیازی یعنی انسان اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال کو بے نیازی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دل کی بے نیازی ہوتی انسان دل سے بے نیاز ہوتا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کے پاس مال زیادہ نہیں رہتا لیکن اس کا دل مالدار رہتا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں دیتا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال ہے لیکن دل کی بے نیازی نہیں ہے جو دل کی بے نیازی یا دل کی مالداری ہے یہ سل مالداری ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان غریب ہے اور انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے لیکن پھر بھی جو کچھ بھی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے وہ دیتا کمی دیتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس بہت مال ہے لیکن دل کی مالداری ان کے پاس نہیں ہے فقیر ان کے سامنے جاتا ہے کوئی یتیم اور کوئی بیوہ جاتی ہے ان کے پاس غریب لوگ جاتے ہیں وہ ان کو نہیں دیتا ہے حالانکہ اس کے پاس مال ہے دولت سب کچھ ہے تو دل کی مالداری سب سے بڑی مالداری ہوتی ہے دل کی مالداری انسان کو صدقات و خیرات پر ابھارتی ہے تمہارے بھی سناتے ہیں کہ جو انسان دل کی مالداری سے دیتا ہے وہ سب سے بہتر صدقہ ہوتا ہے اومئی یوف اللہ اور جو پاکی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ ہر برآمن اس کو پاک ہی دیتا ہے ان انسان اگر پاک رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک دھامنی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اس کے اندر تہارت پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر پاکیزگی اللہ پیدا کرتا ہے اومئی یغن اللہ اور جو بے نیازی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے جو دل کی مالداری یا بے نیازی چاہتا ہے اللہ ہر براہمین اس کو مالداری عطا فرماتا ہے اللہ اس کو بے نیازی بے نیازی عطا کرتا ہے انسان کے پاس مال ہے تو ہمیں اسے بے نیاز ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم لل چائے ہوئی نظروں اس کو دیکھیں کہ ہمیں کچھ دے دے ہمیں کچھ عطا کر دے نہیں انسان کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان جب بے نیاز ہوتا ہے تو معاشرے میں اس کو بڑا مقام ملتا ہے سرداری اس کو ملتی لیکن انسان اگر لوگوں کے مال پر اپنی نگاہ لگا کر رکھتا ہے کہ ہمیں کچھ دے ہمیشہ اس کو لالچ رہتی ہے اور ہمیشہ اس کو امید رہتی ہے چیز اچھی خصلت نہیں ہے انسان کو اس سے بچنا چاہیے تو میرے بھائیوں پاک دامنی بہت عظیم خصلت ہے پاک دامنی سے معاشرہ پاک و صاف رہتا ہے نظر کی انسان پاک دامنی ہونی چاہیے یہ بھی ایک پاک دامنی کہ انسان اپنی نگاہوں کو پاک رکھے حرام چیزوں پر بھی نگاہوں کو نہ ڈالے آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. انسان موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتا رہتا ہے اللہ کا اگر خوف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہوگی تو انسان سب کچھ دیکھتا رہتا ہے فلموں میں گانے آتے ہیں گندی تصویریں آتی ہیں گندی چیزیں آتی ہیں انسان اس کو دیکھتا رہتا ہے یہ کیا ہے یہ پاک دامنی کے خلاف ہے تو انسان کی اپنی شرمداہ کو بھی پاکدامنی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی نظر کو بھی پاکیزگی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے نظر کو بھی پاکیزہ رکھے کوئی حرام چیز نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہم کہتے ہیں ہم تنہائی میں گھر میں کوئی نہیں دیکھنے والا خاموشی کے اس انسان, انسان اپنے ہاتھ موبائل رکھ کر کے ساری چیزیں دیکھتا ہے ہاتھ گناہ کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو گیا پہلے انسان فلم دیکھنا ہوتا تو کہاں جاتا میں جاتا تھا سینما ہال میں جاتا تھا فلم دیکھنے کے لیے آج انسان کے ہاتھ موبائل ہے اس میں ساری چیزیں موجود فلم ہیں فلم گانے ہیں گندی تصویریں ہیں گندی فلمیں ہیں گندی چیز ساری چیزیں اس کے اندر موجود انسان کہیں جانے کی ضرورت نہیں کتنا گنا آسان ہو گیا انسان کے لیے آج اس لیے آج کے دور میں اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ بہت بڑا جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کو صاف رکھے تو میرے بھائی پاک دامنی بہت عظیم حسرت ہے جو انسان پاک دامن رہتا ہے معاشرہ آپ دیکھیے پاک و صاف ہوتا ہے انسان نظر کے حفاظ کرے زبان کے حفاظ کرے اپنے مال کے حفاظ کرے اپنے شرمگاہ کے حفاظ کرے تمام چیزوں کے حفاظ کرے تو پاک دامنی عفت بہت عظیم ترین خصلت ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے بہت سارے سے لوگ ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ ان کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے بہت کم مال ان کے پاس ہے لیکن اللہ البرام ان کو حفت اور پاک نہیں دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے لیکن پھر بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ اللہ البرامین پر طبقے اور بھروسہ کرتے ہیں تو یہ بہت عظیم خسرت ہے جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ انسان علاقے کا سردار ہوتا ہے حضرت امام حسن بسری سے رامت اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں سرداری کیسے ملی انہوں نے کہا کہ بے نیازی سے جو لوگوں کے پاس مال ہے ہم ان سے بے نیاز ہیں انسان اگر لوگوں سے مانگتا ہے تو ایسا انسان کیا ہو جاتا ہے انسان لوگوں کا قرضدار ہو جاتا ہے اور انسان پر اگر لوگ خرچ کرتے ہیں تو انسان حق بات نہیں کہہ سکتا اس کے سامنے ایک آدمی ہے اس آدمی کو انسان ہمیشہ مار دیتا خرچ کرتا اس کے اوپر خوب اس پہ لٹاتا ہے وہ انسان اس کے سامنے حک نہیں کہہ پائے گا انسان کی زبان گم ہو جاتی ہے انسان جکڑ جاتا ہے ان چیزوں کے اندر حقبات بات نہیں کہہ سکتا ہے لیکن انسان اگر بے نیاز ہے وہ کسی کی مال و دولت پر اس کی کوئی نظر نہیں ہے تو اسے انسان حقبات بات کہنے میں جری, جری ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے کہہ سکتا ہے تو احتمام حسن مشریف فرماتے کہ لوگوں کی بے نیازی کو مجھے مالداری م... یہ سرداری ملے لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن آپ کا جو مقام ہے اور لوگوں کو نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اللہ رب الم نے مجھے مقام عطا فرمایا اللہ نے جو علم دیا اس علم کو لوگوں میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کے جو پاس مال ہے اس مال کی طرف ہم اپنی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے تو انسان کو پاک دامن ہونا چاہیے بہت عظیم خسرت ہے اللہ تعالیٰ دُعا کہ اللہ ابرامین ہمیں ہمارے اندر اس خسرت کو پیدا فرمائے اللہ ابامین ہماری زبان کی ہمارے ہمارے شرمگاہ کی ہمارے ہاتھ کی ہماری آنکھوں کی تمام چیزوں کے اللہ <سؤال> حرام چیزوں سے ہم سب کے حفاظ فرمائے ہمارے پیٹ کے اللہ اللہن حرام چیزوں سے حفاظ فرمائے عام رب العالمین العمین صابین محمد و و والی مین رکن ملاقت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ